أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں دی تھیں جن میں آپ باقی نبیوں سے آگے نکل گئے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام پہ فضیلت دی ان میں سے ایک یہ ہے اوقیت و جوام الکلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میں الفاظ ایسے استعمال کرتا ہوں کہ جو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان مختصر الفاظ میں معانی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں آج کے درس میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں ہمارے عقائد کی اصلاح بھی ہوگی اور دیگر کئی امور کا ذکر بھی ہوگا اور اس حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث کی وہ دو کتابیں ہیں جو شک و شبہ سے بالاتر ہیں تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور اسے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعالی عل جناب ابو حرا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام قبرستان میں آئے میں پہلے مختصر انداز میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر دوبارہ اس کی شرح کی طرف آؤں گا تو جناب ابو حرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام قبرستان میں آئے اور یہ کہا السلام علیکم دا رقو انشا اللہ وکم اللہ حکن کہ ان قبروں میں رہنے والے لوگوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش تھی حدیث کے الفاظ نوٹ کیے جائیں میری یہ خواہش تھی کہ ہم نے اپنے بائیوں کو دیکھا ہوتا تو صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے میرے بعد میں آئیں گے اور میں تم سب کا حوض پہ انتظار کروں گا صحابہ کلام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام آپ کے وہ امتی جو ابھی نہیں آئے ابھی نہیں پیدا ہوئے انہیں آپ حوض کوسر پہ کیسے پہچانیں گے تو آپ علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا پن کلیان گھوڑا ہو پن کلیان گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا مکمل سیاہ ہے لیکن پانچ جگہ سفید ہیں پیشانی دونوں پاؤں دونوں ہاتھ تو فرمایا اگر کسی کا پنج کلیان گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا ان گھوڑوں کے درمیان میں کھڑا ہو جو مکمل طور پہ سیاہ ہیں تو پنچ کلیان گھوڑے کے مالک کو کیا اپنا گھوڑا پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی نہیں فرمایا میرے امتی روزی قیامت آئیں گے تو وضو کے وجہ سے ان کے آدھائے چمک رہے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ میرے ہاد کی طرف آئیں گے لیکن انہیں دور ہٹا دیا جائے گا اور میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی آپ کہتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر کن دور لے جاؤ ان کو ہٹا دو مجھ سے جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا میرے بھائیو یہ ہے وہ حدیث جسے امام مسلم امام راجا نے کیا ہے بلکہ اس کے آخری الفاظ خاص طور پہ بخاری شریف میں موجود ہیں میرے بھائیو اب اس حدیث کے اوپر نئے سرے سے نگاہ اڑاتے ہیں تاکہ اس سے تعلیمات لی جائیں اس حدیث سے ہدایت لی جائے کئی ہمارے دوست ایسے ہیں جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں صرف برکت کے لیے ان کے قرآن پڑھیں گے تو ایک ارب کے اوپر کتنی نکیاں ملیں گی دس حدیث پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام السلام کے الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی ثواب ملے گا لیکن کیا حدیت بھی یہاں سے ملے گی نہیں کہتے ہیں ہدایت کے لیے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کافی ہیں ہدایت کے لیے شریعت کو اوپر عمل کرنے کے لیے عقیدہ بنانے کے لیے نماز کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے وہ ہم وہاں سے لیں گے قرآن و حدیث سے نہیں لیں گے قرآن و حدیث کے لیے ہے جی صرف برکت کے طور پہ گھر میں رکھ لیا تلاوت کر لی گھر میں آگ نہیں لگے گی کوئی مصیبت نہیں آئے گی نیکیاں مل جائیں گی بس اس کام کے لیے جب کہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اس میں ہی ساری ہدایت ہے اور نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث جو آپ سے سیمانوں میں ثابت ہے انہی میں ساری ہدایت ہے تو اسی حدیث کو اب لے لیں اور صرف برکت کے نقطۂ نگاہ سے نہ سنیں بلکہ اس لیے بھی کہ میں غیر جانبدار ہو کے یہ حدیث سنوں گا اور اس سے جو عقیدہ ملے گا جو مسئلے معلوم ہوں گے ان کے اوپر عمل کروں گا انہیں اپنا نظریہ بناؤں گا اپنا عقیدہ بناؤں گا تو جناب ابو را کہتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ وسلام قبرستان میں آئے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ قبرستان جانا نبی علیہ اللہت اسلام کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے تو قبرستان میں جانا چاہیے لیکن کون سے قبرستان میں اس قبرستان میں جائیں جس قبرستان کی قبریں شریعت کے مطابق بنی ہوں کچی زیادہ سے زیادہ ایک بارش اونچی ان کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں ہے کوئی گمبد نہیں ہے گری پڑی جن کو دیکھ کے انسان کامپ اٹھے اور انسان کو اپنی موت یاد آ جائے اور یہی مقصد بتایا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں قبرستان جانے کا آپ نے فرمایا زور القبور فن نہ ذکر کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے آخرت یاد آتی ہے تو قبرستان میں جانے کا ایک مقصد کیا ہے میرے بھائیوں میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی قبرستان میں جانے کا ایک مقصد کیا ہے موت یاد آئے قبروں کو دیکھ کے موت یاد آئے یہ ایک مقصد ہے قبرستان میں جانے کا اور یہ مسئلہ کب حل ہوگا جب قبریں شریعت کے مطابق بنی ہوں گی لیکن اگر کوئی قبر ایسی ہے جو پختہ بنائی گئی ہے سنگے مرمر سے بنائی گئی ہے ایک دو منزلہ اس کے اوپر محل بنایا گیا ہے چادریں چڑھ رہی ہیں پھول چڑ رہے ہیں ارکے گلاب سے دھویا جا رہا ہے دائیں بائیں نشئی بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں قبالی ہے جہاں عورتیں اور مرد ناچ رہے ہیں تو یہاں موت یاد نہیں آئے گی بلکہ جو موت یاد ہے وہ بھی بول جائے گی اور شریعت نے کہا ہے قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے تمہیں آخرت یاد آئے تو یہ مسئلہ انہیں قبروں پہ حل ہوگا جو شریعت کے مطابق بنی ہوگی کئی بائی ایسی قبریں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو تھوڑی سی گری پڑی ہوں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی توہین ہو گئی ہے گساخی ہو گئی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر قبر والا نیک ہے نیک مال کرتا رہا ہے توحید کے اوپر ہے تو وہ قبر کے نیچے جنت میں ہے اللہ کی مہمانی میں ہے قبر اوپر سے نظر آئے نہ نظر آئے اس میں سراخ ہو نہ ہو گری پڑی ہو یا اپنی جگہ پہ قائم ہو میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیچے اللہ کی جنت میں ہے اور اگر میت بری ہے اعمال برے تھے کفرو شرک کے اوپر تھا بدعاد کر رہا تھا گناؤں میں ڈوبا ہوا تھا اس کی قبر کے اوپر آپ ایک منزلہ نہیں سو منزلہ محل بھی بنا ڈالیں ارقے گلاب سے روزانہ دوتے رہیں قیمتی ترین چادریں چڑھاتے رہیں اللہ کی قسم وہ نیچے جہنم کی آگ میں جر رہا ہے یہ ارقے گلاب یہ سنگے مرمر یہ چادر اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی میرے بھائیوں قبرستان میں جانے کا دوسرا مقصد کیا ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی علی اصلاۃ اسلام کی سنت پہ عمل ہو جائے کہ آپ قبروں کی زیادہ کرتے تھے ہم آپ کی تعلیمات پہ اوپر عمل کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کریں گے تو ہمیں آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا قبرستان میں جانے کے کتنے مقصد ہو گئے میرے بھائیوں دو تیسرا مقصد اسی حدیث میں جس کی آج میں شرح کر رہا ہوں جناب ابو حرا نے بتایا ہے کہ جب آپ قبرستان میں آئے تو آپ نے یہ دعا پڑی میرے توجہ سے آپ نے کون سی دعا پڑھی السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انہ انشاء اللہ بکم لا قبرستان میں جو دعا پڑی جاتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں آئی ہے ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں جو آپ نے سکھائی ہیں تو ان اللہ وہ سوا ملے گا جس میں صحیح معنوں میں سنت کے اوپر عمل بھی ہوگا اور ان الفاظ میں کسی غلطی کا امکان بھی نہیں ہوگا کیونکہ نبی علی السلاط اسلام کے الفاظ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہیں میرے بزرگ کی دعا آپ کے پیر صاحب کی دعا اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبی علی سلاط اسلام کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو آپ نے اس حدیث میں یہ دعا کی ہے کہ ان قبروں میں رہنے والے مومن لوگوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو سلامتی کون لادل کرے گا اللہ یعنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے ان قبروں میں اللہ تمہیں ہر تکلیف سے سلامت رکھے آگ سے سلامت رکھے قبر کے سانپوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے قبر کے بچوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے قبر کی سختیوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہیں سلامت رکھے یہ ہم دعا دے رہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین اور ساتھ ہی ایک پیغام اپنے لیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ کس کو پغام دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کہ تیاری کر لو نیک عامال کر لو اور یہ دنیا جس میں رہ رہے ہو یہ ہے حقیقی زندگی بعد میں شروع ہونے والی ہے میرے بھائیو اب اس دعا میں نبی علی سلاد نے قبر والوں کو مخاطب کیا ہے مخاطب کر کے کہا ہے ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو یہیں سے ہمارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ یہ عقیدہ عقد کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر والے سنتے ہیں اس لیے تو ہم نے انہیں مخاطب کیا ہے اگر وہ نہ سنتے ہوں تو ہم انہیں مخاطب کیوں کریں میرے بھائیوں یہ دور کا مطلب آپ نے نکالا ہے اور یہ دور کا مطلب ہم مان لیتے اگر اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیات نہ ہوتی لیکن قرآن پاک کی آیات صاف صاف بتا رہی ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جس کے اوپر موت آ گئی اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان واد آیات کی موجودگی میں آپ کا دور کا مطلب ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر میں وما انتا قبور کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان نقلا اس میں جس کے اوپر بھی موت آ گئی ہے اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے بھائی کہتے ہیں آپ اپنے دلیل دے رہے ہیں ہماری دلیل بھی دیں جی کیا دلیل آپ کی کہتے ہیں جی بخاری شی میں حدیث آتی ہے نبی علی صلاحت و السلام نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو کہتے ہیں ثابت ہو گیا یہاں سے کہ مردہ بھی سنتا ہے میرے بھائی دیکھیے قرآن پاک نے عام اصول دیا چوبیس گھنٹے کا اصول دیا کہ وما انت بھی من فی کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور حدیث نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے یہ نہیں کہا آپ نے کہ ہمیشہ تمہاری قدموں کی آرٹ سنتا ہے جب تم دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہو تب اور سنتا بھی کیا ہے قدموں کی ہٹ یہ نہیں کہا تمہارے بہن کو سن رہا ہوتا ہے تمہارے لوہے کو سن رہا ہوتا ہے تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے تمہاری اذانوں کو سن رہا ہوتا ہے تمہاری تلافتے قرآن کو سن رہا ہوتا ہے نہیں صرف اتنا بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے اور ہم قرآن کے اس عام اصول کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور اس کے اوپر بھی ایمان ہیں کہ ہم مردے کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آرٹ سنتا ہے دوسری بار قبرستان میں جائیں گے تو قرآن کا اصول ہے کہ وہ ہمارا انتا بے مسم امن فل قبور جو بھی قبروں میں ہے اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی آیتیں ایسے ہی ہوں گی لیکن پھر ہم قبرستان میں جا کے سلام پڑھتے ہوئے انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں میرے بھائی کسی کو مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے دلیل بخاری حدیث لے لیں پہلے پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ حضرت اسود کو بوسا دینے کے لیے تشریف لائے اور کہا تھا حضرت اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک یہاں پہ حضر اسود کو عمر فاروق مخاطب کر رہے ہیں کیا حضرت اسود ان کی گفتگو سن رہا تھا جی نہیں پتہ چلا مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی گفتگو سنتا ہے اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں اللہ مح اللہ علی نا بل والاسلام ایمان و ربی و اللہ اے چاند تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے چاند کو مخاطب کیا گیا کیا چاند ہماری یہ دعا سن رہا ہوتا ہے نہیں سن رہا ہوتا تو میرے بھائی کسی کو مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے نماز کے آخر میں کہتا ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ کون سن رہا ہے اس کی گفتگو کو جن کے اوپر سلام پڑھ رہا ہے کون ہے یہ میرے بھائی ایک دعا ہے یہ ایک دعا ہے کوئی سنیں نہ سنیں تو قبرستان میں ہم جاتے ہیں قبر والوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں وہ سنے نہ سنے رب العالمین سن رہا ہے جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ سن رہا ہے جس نے ان کو, سلام جس نے ان کو پر سلامتی نازل کرنی ہے وہ دعا سن رہا ہے تو السلام علیکم السلام علیکم دارینا ان شاء اللہ بکم خلاصہ کلام یہ ہے قبرستان میں جانے کے کتنے مقصد ہوئے میرے بھائیوں تین نمبر ایک آپ کی سنت پہ عمل کرنا نمبر دو موت کو یاد کرنا قبروں، قبریں دیکھوں گا تو مجھے یاد آئے گا کہ میں نے بھی مرنا ہے تو اس سے جذبہ پیدا ہوگا آخرت کی تیاری کا اور تیسرے نمبر پہ قبرستان میں جا کے قبر والے کے لیے دعا کروں گا اس کا فائدہ کروں گا لیکن کتنے بد نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی کہ جو قبرستان میں جاتے ہیں نبی علی سلاسلام کی شریعت کے مطابق ان کی زیارت نہیں کرتے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں خود بھی ثواب سے محروم رہتے ہیں قبر والوں کو بھی ثواب سے محروم رکھتے ہیں وہاں پہ جا کے بجائے اس کے قبر والے کے لیے دعا کرتے اس کا کوئی فائدہ ہو جاتا اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بیٹا مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں شفا مانگتے ہیں شفا وہ دے نہیں سکتا رزق وہ دے نہیں سکتا اور دعا چونکہ اس کے لیے نہیں کی گئی اس سے کی گئی ہے وہ ثواب سے محروم رہ گیا وہ دعا سے محروم رہ گیا اور اگر آپ سنت کے مطابق زیارت کریں گے تو قبر والے کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا جناب فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ جب آپ نے یہ دعا پڑھ لی اور یہاں پہ میرے بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبرستان میں جا کے آپ نے کیا کیا قبر والوں کے لیے دعا کی ہے نفل نہیں پڑے وہاں پہ جا کے وہاں پہ جا کے آپ نے تلاوت نہیں کی سورہ فاتحہ نہیں پڑی سورہ بکرا نہیں پڑی سورہ یاسین نہیں پڑی آپ نے وہاں پہ جا کے دعا کی ہے بلکہ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے اس میں جناب عشا صاف صاف کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلط اسلام جب میں قبرستان میں جاؤں تو کیا کہوں کیا پڑھوں کیا کروں تو وہاں بھی آپ نے ان کے لیے ایسی ہی دعا سکھائی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں پہ سورہ بکرا پڑھنا وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کہیں گے ایسا کرنے والے بہت زیادہ ہیں میں مانتا ہوں بہت زیادہ ہیں لیکن جس عمل کے اوپر نبی علی سلاد اسلام کی سٹیمپ نہ ہو آپ کی مہر نہ ہو اسے کرنے والے گرچے بہت زیادہ ہوں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ نے نبی علی سلا اسلام کو نبی بنا کے بھیجا کہ عبادت اللہ کی ہوگی طریقہ عبادت نبی علی سلاط اسلام کا ہوگا نبی علی سلاط اسلام کو کلاس کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اس کے بعد کہا کہ میری خواہش تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا الفاظ ذرا دیکھیے آپ کے آپ کہہ رہے ہیں میری خواہش تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا نبی علیہ السلط والسلام کچھ لوگوں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے نبی علیہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کے جو امتی ہوتے ہیں وہ نبی کے بھائی ہوتے ہیں اگرچہ شان کے لحاظ سے نبی بہت اوپر سب سے اوپر اور امتی اپنے نبی کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن بھائی کہنا کوئی جرم نہیں ہے یہ نبی علی السلاۃ اسلام نے خود کہا ہے ہم نے نہیں کہا اور قرآن پڑھ کر دیکھ لیں ویلا آدن خام ہمودہ خواہم صالحہ اللہ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے علیہ مسلاۃ وسلام بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بائی ہود کو نبی بنا کے بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالے علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نبیوں کو ان کی قوم کا امت کا بھائی کہہ رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ اگر ہم نے قرآن پاک اس لیے پڑھا ہوتا کہ اس سے ہدایت اخذ کریں تو یہ اختلاف پیدا نہ ہوتا لیکن ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں صرف برکت کے لیے برکت ہے قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں شفا ہے قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن قانون بھی وہیں سے لیں زندگی گزارنے کے اصول اور تعلیمات بھی اسی قرآن پاک سے لیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی حادیت سے لیں تو آپ کہہ رہے ہیں میری خواہش تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا صحابہ کرام آپ کے الفاظ سن ان کے حیران رہ گئے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں صحابہ کرام بھی آگے سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں پتہ چلا صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام کا بھائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے یوسف علی سلاط اسلام کے بائی تھے لیکن شان اور مقام کے لحاظ سے کیا یوسف علی سلاط اسلام کے بائی یوسف علی سلات اسلام کے برابر ہیں بالکل نہیں آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہے شان کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے لیکن لفظ بائی جرم نہیں ہے تو صحابہ کلام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بائی نہیں ہیں او لسنا اخوان قیا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا ان تم کہ تم تو میرے صحابی ہو میرے ساتھی ہو میرے جانسار ہو یعنی کہ تمہارا مقام و مرتبہ اخوت سے اوپر ہے ایک ہوتا ہے سادہ اور ایک ہے ساتھی جان دینے والا جانسار تمہارا مقام و مرتبہ اس سے کہیں اوپر ہے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے آپ فرما رہے میری دنیا سے چلے جانے کے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ میرے کیا لگتے ہیں میرے بھائی ہیں یہ نبی علی سلا اسلام کہہ رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرما دیا فَرَتُكُمَ عَلِ <الْحَوض> میں تم سب کا انتظار حوض پہ کروں گا کہاں انتظار کروں گا میرے بھائیوں حوض پہ حوض کیا ہے حوض وہ ہے کہ جہاں پانی جنت کی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا اور نبی علی علیہ السلاۃ اسلام نے دیگر حدیث میں وضاحت کی ہے کہ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا من شرب لم بنا ابدا جس نے یہ پانی ایک بار پی لیا دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ حوض کسے ملے گا میرے نبی علیم کو ملے گا یہ آپ کی شان ہے یہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے حوض کوسر کے اوپر مقام آپ کو دیا ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جب آپ نے صحابہ کے سے یہ کہا کہ میں تم سب کا ہود پہ انتظار کروں گا صحابہ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے وہ امتی جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ عہدے کوسر پہ آئیں گے تو آپ انہیں کیسے بچانیں گے یہ سوال کس نے کیا ہے میں نے نہیں کیا صحابہ کے نے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کلام کا یہ عقیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام عالم الغیب نہیں ہیں آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں آپ عالم الغیب ہیں تو پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوال اسی لیے کر رہے ہیں کہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں حاضر و ناظر نہیں ہیں اس لیے سوال پیدا ہوا کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے انہیں آپ کیسے پہچانیں گے اب اگر صحابہ کلام کا یہ غلط ہوتا تو آپ کہتے میرے صاحب یو عقیدہ ٹھیک کر لو میں تو عالم الغیب ہوں میں تو فوت ہونے کے بعد بھی تم میں رہوں گا میری روح آتی جاتی رہے گی کبھی میں کس شہر میں ہوں گا کبھی کس شہر میں آیا کروں گا کبھی اس ملک میں آیا کروں گا کبھی اس ملک میں آیا کروں گا تم میں گما کروں گا کبھی اس کے خواب میں کبھی اس کے خواب میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ نے کیا بیان کیا آگے سے آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کا گھوڑا پن کلیان ہو پن کلیان پہلے ودا کر چکا ہوں کہ پانچ جگہیں گھوڑے کی سفید ہوں باقی سیاہ ہو پشانی سفید ہو ہاتھ پاؤں سفید ہو. فرمایا کسی کا پن کلیا گھوڑا ایسے گھوڑوں میں کھڑا کر دیا جائے جو مکمل سیاہ ہوں تو پن کلیان گھوڑے کے مالک کو ان سیاہ گھوڑوں میں کیا اپنا گھوڑا پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کو پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کیوں کہا اس لیے فن تون نہ یوم القیامتی غرن من نسل الو <الْوضوع> میرے امتی آئیں گے رود قیامت ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے چہرہ چمک رہا ہوگا ہاتھ بادو چمک رہے ہوں گے پاؤں چمک رہے ہوں گے نمازیوں تمہیں مبارک ہو کہ رودے قیامت آؤ گے تو نبی علیہ السلاۃ وسلام تمہارے وضو کے آزاد سے تمہیں پہچان لیں گے وہ میرے بھائی جو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے ودو کرتے ہیں انہیں مبارک ہو کہ نبی علیہ السلاط وسلام انہیں عہدے کوسر سے پانی پلائیں گے لیکن ساتھ ہی آپ نے خبردار کیا کہ ہر نمازی کو یہ زاد نہیں ملے گا ہر وضو کرنے والے کو یہ زاد نہیں ملے گا جب عقیدہ غلط ہو تو وہاں پہ نہ وضو کام آتا ہے نہ نمازیں کام آتی ہیں آپ فرماتے ہیں, کچھ لوگ آئیں گے ودو کے آزاد ان کے بھی چمک رہے ہوں گے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا میں کہوں گا ان کو آنے دو میرے امتی ہیں یہاں سے بھی پتا چلا کہ آپ عالم ملک نہیں ہیں ان کو ہٹایا گیا عالم الغائب ہوتے تو آپ مطمئن ہو جاتے کہ واقعی یہ لوگ خطرناک ان کو جانے دو لیکن نہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ نے کہا ان کو آنے دو میرے امتی ہیں تو پھر آگے سے آپ سے کہا جائے گا بخاری شیف کے الفاظ ہیں اندر سو باد آپ نہیں جانتے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ روز قیامت آپ سے کہا جا رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے یہ خود آپ نے بتایا ہے کہ مجھ سے کہا جائے گا یہ حدیث جنابی ابو حریرہ نے نقل کی ہے بخاری شریف میں آئی ہے کہ آپ سے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكَ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی جب آپ سنیں گے کہ اتنے خطنہاک لوگ ہیں کہ انہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی بٹیں داخل کر دیں اس میں اضافے کیے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو آپ کہیں گے سہ کن سہ کن لمن غیر دینی ان کو مجھ سے دور ہٹا دو ان کو لے جاؤ کہ انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا میرے بھائی یہاں معلوم ہوا کہ نماز بھی پڑھیں وضو بھی کریں حج بھی کریں عمرہ بھی کریں لیکن اس سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لیں اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ نے جو دین نادل کیا ہے کامل اور مکمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الما اکمل تلحم دین حکم کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ نے کہا تھا بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے من فی ہمارے اس دین میں کوئی چیز نہیں شامل کرے تو اس کا یہ عمل مردود ہے رجیکٹ ہے ناقابل قبول ہے میرے بھائیو اب تیجا آپ کے زمانے میں نہیں تھا ساتواں چالیسواں برسی عرس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب میرات کا تہوار یہ سب چیزیں بعد میں دین میں داخل کی گئی ہیں نہ یہ کام نبی علیہ السلاۃ السلام نے سکھائے نہ آپ نے کیے نہ آپ کے زمانے میں ہوئے نہ صحابہ کے نے کیے نہ ان کے زمانے میں ہوئے یہ بعد میں ایجاد کیے گئے یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتے بقول امام مالک رحمہ اللہ کے امام مالک چار اماموں میں سے ایک امام ہیں فرماته من ابتدع في الإسلام بدعة حسنا من ابتدع في الإسلام بدعة جراها حسنا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم دين لا يكون اليوم دينا اللاكرور رحمتنا هذا الفرمائي شار إمامو بي اور ان میں سے ایک امام مالک ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو دین میں کوئی بدت نکالے کوئی بدت ایجاد کرے کوئی نئی چیز لے کر آئے عبادت کے نام پہ اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ بدت ہسنا ہے یہ اچھی بدت ہے اس کو لے لینا چاہیے یہ گمراہی نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دین مکمل طور پہ نہیں پہنچا پہنچایا آپ نے دین کا کچھ حصہ رکھ لیا نعوذ باللہ آپ نے خیانت کی کیوں کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دین مکمل دے دیا اور یہ کہتا ہے نہیں ایک چیز ایسی ہے جو اچھی ہے وہ بھی دین ہے اور وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ نے بتائی آپ نے نہیں بتائی نعوذ باللہ امام مالک کہتے ہیں یاد رکھو جو چیز نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی میرے بھائیوں ایسی احادیث کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ہمارے عقائد کی مکمل اصلاح ہو سکتی ہے ہم ہر قسم کی بدعات سے توبہ طائب کیوں نہیں ہوں گے جب ہم غیر جانبدار ہو کے ہر قسم کے تعصب کو بالا تر رکھتے ہوئے ان احادیث کا غور سے مطالعہ کریں گے میرے بھائیوں جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مکہ مدینہ کی سرزمین یہیں پہ یہ دین نازل ہوا عربی زبان میں نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا یہی لوگ ہیں نبی علی السلح اسلام کی اولاد میں سے یہی لوگ ہیں نبی علیہ السلح اسلام کی زبان جاننے والے یہی لوگ ہیں قرآن کی زبان جاننے والے اگر آپ کہتے ہیں کہ میری عربی کمزور ہے میں قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم ان علماء کرام کے ساتھ حسن زن رکھیں جو مکہ مدینہ کی سرزمین میں رہتے ہیں جو عرب ہیں جو نبی علی السلاۃ وسلام کی زبان جانتے ہیں جو قرآن کی زبان جانتے ہیں اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے میں تو کہوں گا کہ آپ تحقیق کریں آپ خود قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں آپ قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو میرے بھائیوں ان علماء کے, کے ساتھ حسن ساتھ رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ و مدینہ میں مصنبی مشحرام کا امام بنایا جن کو اللہ نے یہاں کی امامت و سیادت اور قیادت دی تو میرے بھائیو یہ عقیدہ توحید ہے اس کو اپنا لیں تاکہ رود قیامت ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو جو دنیا میں عمل بھی کرتے رہے وضو بھی کرتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے حج بھی کرتے رہے عمرے بھی کرتے رہے اعتکاب بھی بیٹھتے رہے اور عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کی عبادات ریجیکٹ ہو جائیں گی اللہ تبارک تعالیٰ سے عقید اپنانے کی توفیق نیاد فرمائیں اب میرے بھائیوں میں سوالوں کی طرف آتا ہوں پہلے وہ سوال جو کر رہ گئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے